فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم ہے بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا حبیب صلی اللہ تعالیٰ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آل کیسے ہیں آپ لوگ جی ہاں کوئی مدنی منہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں اچھا ہوں لیکن سب سے اچھا جملہ یہ ہے کہ جب کوئی ہماری خیر خیریت معلوم کرے تو ہمیں کہنا چاہیے الحمد رب العالمین علا کل حال پیارے پیارے مدنی مننوں اور مدنی منوں آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی ایک پیارا سا سلسلہ عموماً جو مدنی چینل کے نام چھوٹے مدنی منے مدنی منیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ زیادہ سمجھدار نہیں ہے اتنی عقل نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی یہ آپ کے حساب سے جو ہے زیادہ سمجھدار نہیں ہے لیکن یہی عمر ہے سمجھنے کی یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں باتیں سن رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس طرح بات کرنی چاہیے ہمیں یہ انداز اختیار کرنا چاہیے تو کیا ہی اچھا ہو ہم ان کو پیاری پیاری چیزیں سکھائیں ان کو پیاری پیاری چیزیں دکھائیں اور ان کی تربیت کا جو ہم سامان کریں تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل آپ کا لایا ہے ایک ایسا پیارا سلسلہ جس کے ذریعے مدنی منوں اور مدنی منوں کی اچھے انداز سے انشاءاللہ زوجل تربیت ہوگی تو آپ بھی اپنے گھر کے مدنی منوں اور مدنی مننیوں کو ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل کیجیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے کیونکہ اس سلسلے میں ہم الف سے لے کر یا تک اس کی ادائیگی حروفوں کی پہچان اور وہ بھی آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے تمہارے اس آج کے سلسلے کو اوبل تاخیر دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں تیار ہو جائیے سلسلہ دیکھنے کے لیے جس کا نام ہے مدنی قاعدہ اور آج آپ کا سبق ہے حرف الف الف کو ملاحظہ کیجیے یہ کیا ہے اب سب مدنی منہ اور مدنی منیا غور سے دیکھیں ہم آپ کو مزید علی کی پہچان کروا رہے ہیں بہت ہی آسان انداز سے اور یہ ہمارا آج کا سلسلہ دو ڈھائی سال کے مدنی منوں سے لے کر بڑے مدنی مننے اور مدنی منیا بھی دیکھ سکتے ہیں اور جو بڑے اسلام بھائی ہیں وہ بھی دیکھیں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ مدنی منوں اور مدنی مننیوں کی تربیت کس انداز سے کرنی ہے آئیے دکھا رہے ہیں ایک بہت ہی پیارا سا دلچسپ مرحلہ پیارے مدنی منو اور مدنی من ابھی آپ کو اسکرین پر کیا نظر آ رہا ہے وا, کچھ گئے جھولا فون اور کیا نظر آ رہا ہے ایک پیاری سی کچلی اب آپ کو نظر آئیں گے کچھ بڑے غبارے اور آپ نے ہر غبارے کا رنگ بتانا ہے یہ کس رنگ کا غبارہ ہے رنگ کا یہ ہرا اور یہ گلابی اور یہ لال یہ بتائیے جامنی آخر میں تلی اس وقت کہاں ہے اب اس تی کو اس غبارے تک جانا ہے جس کے اندر ہے حرف الف اب دیکھتے ہیں کیا تی ہرف الف والے غبارے تک پہنچتی ہے تو بتائیے یہ الف ہے آپ کا جواب ٹھیک ہے تی ایک بار پھر اڑی اب دیکھتے ہیں تلی کہاں جاتی ہے جی تو بتائیے یہ الف ہے یہ الف نہیں ہے ارے بھائی تیلی تک نہیں پہنچ پا رہی کیا آپ کو معلوم ہے کہ الف کس شرم کے خبارے کے اندر ہے جی ہاں ہمیں معلوم ہے پیلے رنگ کے غبارے کے اندر ہے اب دیکھتے ہیں کیا تتلی پیلے رنگ کے غبارے تک پہنچتی ہے مبارک ہو کہ تتلی علیف تک پہنچ گئی ہے آپ کے بتانے کا شکریہ جزاک اللہ ہوں خیرہ عامر ہمیں امید ہے کہ آپ کو علیف کی پہچان ہو گئی ہوگی اچھا جی پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کا جو بھی نام ہے لیکن نام کا تعلق جو ہے وہ دنیا تک باقی نہیں رہتا بلکہ جب میدان حشر قائم ہوگا تو انسان کو اس کے نام سے اللہ تعالیٰ کے حضور بلایا جائے گا جس نام سے اسے دنیا میں پکارا جاتا تھا حضرت سیدنا ابو اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آباؤ کے نام سے پکارے جاؤ گے لہذا اپنے اچھے نام رکھو تو مدنی چینل کے نادین ہمیں اپنے مدنی منوں اور مدنی مننیوں کے اچھے نام رکھنے چاہیے سب سے پیارا نام ہے محمد پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی نسبت سے آپ اپنے مدنی مننے کا نام محمد رکھ سکتے ہیں اچھی اچھی نیت بھی کر سکتے ہیں اچھا جی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں الف سے نام رکھنا ہے ہمیں تا سے نام رکھنا ہے تو ٹھیک ہے اس سلسلے میں آپ کو بتائیں گے الف سے لے کر یا تک کے نام اور آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں الف سے پیارے پیارے نام اچھا جی یہاں پر جو موجود مدنی مننے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ الف سے کون کون سے نام آتے ہیں جی بتائیے مائک میں بتائیے احمد جی یہ بڑا پیارا نام ہے احمد تو یہ نام بھی آپ رکھ سکتے ہیں جی امان امان جی امان نام بھی آتا ہے تو پیارے پیارے مدنی منو اے, یہ یاد رکھے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو نام ہیں پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام دو ہیں سابقہ کتاب میں پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک احمد ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آئے تو کیا کرنا چاہیے انگوٹھے چننے چاہیے اور گرو شریف پڑھنا چاہیے مدن چینل کے نادم ہم کچھ نام لے کر آئے ہیں کہ جن کی ابتدا الف سے ہوتی ہے انشاءاللہ مشورتا کچھ مدنی منوں کے نام پیش کریں گے اور کچھ مدنی منیوں کے نام پیش کریں گے یہ نام عاحطہ کیجیے جی ابو بکر اور اس کے معنی ہیں افضلیت والے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام مبارک ہے اس نسبت سے بھی آپ اپنے مدنی مننے کا نام ابو بکر رکھ سکتے ہیں اور آپ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں جی ایک اور نام علاحظہ کیجیے احد یہ ایک پہاڑ کا نام ہے اور اس پہاڑ سے متعلق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں تو یہ پہاڑ کی نسبت جو نام ہے یہ آپ اپنے مدنی مننے کا نام بھی رکھ سکتے ہیں اسی طرح مدنی منیوں کے لیے چند نام پیش خدمت ہیں ام ایمن اور اس کے معنی ہیں برکت و قوت والی اور یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں اور آپ کا اصلی نام برکت تھا تو آپ یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں ایمن اسی طرح ایمن نام کی اور بھی صابیات ہوئی ہیں تو ان کی نسبت سے بھی آپ اپنی مدنی منی کا نام ایمن رکھ سکتے ہیں آسیہ یہ اس مددہ سے آتا ہے اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنا یہ تھیں تو پھر کی بیوی لیکن کل بروز قیامت جنت میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں شامل کی جائیں گی اچھا جی ایک اور نام علاحدہ فرمائیے جی اقسا بیت المقدس کا نام یہ مسجد اقسا ہے اور یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی تھی وہ شیرحنا اقسا میں سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کے کہیں تقبیر نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں تو آپ اکسا نام بھی رکھ سکتے ہیں حضرت داؤد عال نبی والسلام کی بنائی ہوئی یہ مسجد ہے اقسا تو آپ یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں الف سے جو ہے بہت پیارے پیارے نام آتے ہیں ابراہیم نام بھی آتا ہے اسماعیل نام بھی آتا ہے اسحاق نام بھی آتا ہے تو انبیاء اکرام علی مسلاۃ وسلام کے ناموں پر اپنے مدنی منوں اور مدنی منوں کے نام رکھیں تاکہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک ایسا مرحلہ جس کے ذریعے آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے اچھا نام کون سا ہے سب سے اچھا نام کون سا ہے آئیے جانتے ہیں اس مدنی گلدستے کے ذریعے پیارے مدنی منو اور مدنی من اب آپ کو اسکرین پر کچھ مقدس نام نظر آئیں گے اور یہ نام ہے ہمارے پیارے اللہ الزل کا اب آپ بتائیے یہ کس کا نام ہے ہمارے پیارے اللہ الجل کا یہ مقدس نام حضرت نوح علیہ السلام کا ہے کن کا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام کا اور یہ نام حضرت عیسا علیہ السلام کا ہے کس کا نام ہے حضرت عیسا علیہ السلام کا اور یہ نام حضرت یوسف علیہ السلام کا نام مبارک ہے اب آپ بتائیے یہ کن کا نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا اور یہ نام ہے حضرت موسا علیہ السلام کا اب آپ بتائیے حضرت موسا علیہ السلام کا ماشاء اللہ اب آپ کو کون سا حرف نظر آ رہا ہے علیف اب آپ ان پانچوں ناموں کو غور سے دیکھیے اور بتائیے کہ الف سے کون سا نام آتا ہے سوچیے غور کیجیے حضرت عیسا علیم جی نہیں اور مزید غور سے دیکھیے حضرت موسا علیہ السلام جی نہیں چلے جی ایک موقع اور دیتے ہیں دیکھیے کس نام کی ابتدا علیف سے ہو رہی ہے اللہ چل جی ہاں حرف الف سے آتا ہے اللہ کا پیارا پیارا نام سبحان اللہ تو پیارے مدنی منو اور مدنی منی آپ نے سیکھا علی سے کس کا نام آتا ہے اللہ تو علیف سے کس کا نام آتا ہے ہمارے پیارے اللہ زوجل کا تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی کہ الحمدللہ للہ یا زبدل اگر ان کو پڑھانا ہے تو علی سے اللہ پڑھائیے اور علی سے انار بھی پڑھا سکتے ہیں لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اپنے مدنی منع کو پڑھائیں تو سب سے پہلے سکھائیں علی سے اللہ اور انشاءاللہ شاء اللہ سے بھی ایک مقدس نام جو آتا ہے وہ سکھانے کی کوشش کریں گے کل کے سلسلے ہم باں کو ڈسکس کریں گے پیارے پیارے مدنی منو آئیے اللہ زوجل کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اس سے متعلق کچھ مدنی پھول پیش خدمت ہیں ہمارا خالی کو مالک اللہ بتائیے ہمیں کس نے پیدا کیا ہے اللہ عزوجل نے زمین آسمان سورج چاند اور ستارے کس نے بنائے ہیں زمین آسمان سورج چاند اور ستارے سب اللہ بنائے ہیں ہم کس کی عبادت کرتے ہیں ہم اللہ جل کی عبادت کرتے ہیں ماشا اللہ جزاک اللہ خیرہ آمین اب ہم دکھانے جا رہے ہیں آپ کو ایک ایسا پیارا سا مدنی گلدستہ جس کے ذریعے مدنی منو اور مدنی مننیوں کو الف لکھنا آ جائے گا آئیے ملاحظہ کرتے ہیں پیارے مدنی منو اور مدنی مننیوں اب آپ کو اسکرین پر اس وقت ایک خالی صفحہ نظر آ رہا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ خالی صفحے کے اوپر کون سا حرف ہے آپ کو تو الف کی خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے تو اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں الف لکھنے کا طریقہ یاد رکھیے الف لکھنا تمام حروفوں کے مقابلے میں سب سے آسان ہے جیسے کہ پینسل کو اوپر رکھیے پھر آہستہ آہستہ نیچے لے کر آئے ایک مرتبہ پھر لکھتے ہیں پینسل کو اوپر رکھیں اور پھر اس پینسل کو اسی طرح نیچے لے کر آ جائے جی اب آپ بتائیے پینسل کو اوپر رکھیے آہستہ آہستہ اس لیے میں نیچے لے کر آ جائے مبارک ہو کہ آپ کو الف لکھنا آ گیا ہے ماں شاہجل جزاک جی تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منو ہمیں امید ہے کہ آپ کو الف لکھنا آ گیا ہوگا اور الف لکھنا ہے بھی آسان تو ہمیں کون کون مدنی منا اور مدنی منی الف لکھ کر بتائے گا آپ آئیے مدنی منی جی یہاں لکھیا آپ تھوڑا سا بڑا لکھیے اچھا جی یہ دیکھیں انہوں نے اور اس کو لکی نیچے لے کر آ گئی یہ کیا لکھا ہے اور کون لکھے گا آپ لکھیں گے آ جائیے آپ چلیں جی اب یہ ہمارے مدنی منہ ہے یہ الف لکھیں گے بڑا لکھیے گا دیکھیں یہ تھوڑا سا لکیر آپ نے جو ہے ٹیڑی کر دی سیدھی سیدھی لکیر کھینچے سیدھا لکھیں الف کو ایک اور مرتبہ ارے واہ بھائی واہ دیکھا آپ نے کتنا پیارا الف لکھا ہے کیا نام ہے آپ کا بتایا نہیں صحیح طرح اچھا حسین اور کون الف لکھے گا آپ آ جائیے آپ یہاں لکھیں جی تو ابھی آپ کو کتنے الف نظر آ رہے ہیں یہ یہ الف کیسے لکھیں گے پینسل کو اوپر سے نیچے لے کر آنا ہے یہ ہو گیا الف تو پیارے پیارے مدنی منو آج ہم نے آپ کو الف جو ہے لکھنے کا طریقہ بتایا کل انشاءاللہ اللہ با لکھنے کا طریقہ بتائیں گے آئیے چند مرتبہ اس کو مل کر پڑھتے ہیں الف الف الف الف الف کو نہ کھینچنا ہے نہ ہم نے جھکا دینا ہے ہو سکتا ہے بات بچے سے پڑھتا ہوں الف یہ طریقہ درست نہیں ہے کس طرح پڑھنا ہے الف کس طرح پڑھنا ہے نرمی سے پڑھنا ہے الف الف اور جو اسکرین پر مدری منہ وہ بھی ہمارے ساتھ دہرائیے اور سب مل کر کہیے الف الف الف تو پیارے پیارے مدری منو آج ہم نے آپ کو الف لکھنے کا طریقہ بتایا اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بتایا علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں سلسلے میں ہم آپ کو کچھ مدنی پھول بھی پیش کریں گے اور کبھی کبھی آپ کو دعا بھی یاد کروائیں گے تو آج ہم آپ کو مسکراتا دیکھتے وقت کی دعا یاد کرواتے ہیں تو یہ آپ نے دعا یاد کرنی ہے جب بھی اپنے کسی بھائی کو خوش دیکھیں مسکراتا دیکھیں تو اس سے ہمیں جلنا نہیں چاہیے یہ حسرہ ہے ٹھیک ہے یہ مسکرا رہا ہے بلکہ خوش ہونا چاہیے اور اس کو دعا دینا چاہیے اور وہ دعا کیا ہے انشاءاللہ آج ہم یاد کریں گے اسی طرح بعض بچے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہستے ہنستے ہنستے ہنستے بہت زیادہ تیز ہنسنے لگ جاتے ہیں اور ان کی آواز جو ہے بہت زیادہ تیز نکلنے لگتی ہے یاد رکھے ہم نے ہنسنا ہے لیکن بغیر آواز کے کیسے ہسنا ہے مسکرا کے دکھائیے یہ دیکھے ماشاء اللہ یہ ہمارے مدنی منہ مسکرا رہے ہیں تو مسکراتا دیکھتے وقت کی دعا کیا ہے آئیے ہم یاد کر لیتے ہیں جب بھی کسی کو مسکراتا دیکھیں تو یہ دعا پڑ لیں آئیے دعا یاد کرتے ہیں ادح اللہ سب زور سے پڑھیں گے ادحلہ ہد ہک اللہ ادح اللہ سب مل کے پڑھیے جلدی جلدی اس کو یاد کیجئے پھر ہم سنتے ہیں ادحک اللہ ادحک ادحک اللہ یہ دعا کس کو یاد ہو گئی میں سنائیے آپ جی اتنی دعا آپ کو یاد ہو گئی ہے ماشاء اللہ جی اور کون سنائے گا آپ سنائیے ادحک اللہ اللہ آپ تو بڑے ہی اچھے پیارے مدنی منہ ہیں اور جو مدنی چینل کی اسکرین پر مدنی مننے مدنی منیا ملاحدہ فرما رہے ہیں آپ کو دعا یاد ہوئی ہمیں امید ہے کہ آپ کو بھی یاد ہو گئی ہوگی ماشاءاللہ اللہ اب اگلا حصہ یاد کرتے ہیں سن کا سن ادحکا ادحلہ دعا یاد ہوئی مل کے پڑھیے ایک مرتبہ آئیے مل کے پڑھتے ہیں اد <سن> <سن> اللہ ہن کا ادح اللہ ہوں سن کا اد ہکا اد ہک اللہ ہوں سن کا جی کس کس کو یہ پوری دعا یاد ہو گئی ہے آپ کو ہو گئی ہے سنائیے آپ سنائیے جی پوری دعا ابھی یاد نہیں ہوئی آپ کو آپ توجہ سے یاد کیجئے آواز نکال کے یاد کیجئے اور کس کو یاد ہوئی ہے آپ کو یاد ہو گئی ہے ادحک اللہ چلے اس کو زور سے پڑھیں گے آپ زور سے پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی ٹھیک ہے ادحک اللہ سن کا اد ہکباہ کا آخ بند کر کے یاد کریں جلدی یاد ہو جائے گی اد ہکباہ کا اد ہک واہ کا اد ہکباہ کا جی کس کس کو یاد ہوگی پوری چلے جی ہمارے یہ مدد آپ سنائیے <سنق> جی ادحک اللہ سننا کا ماشا اللہ السوجل اور کون سنا رہا ہے <سنق> جی ہماری یہ مدنی منی آپ کو یاد ہو گئی چلے جی ان کو مائک دیجیے <سنق> ادحک اللہ <سنق> اور آگے <سنق> جی چھوٹے ہیں چھوٹی ہیں یہ جی چھوٹے مدنی مننے ہیں آواز کے الفاظ کی ادائیگی جو ہے وہ درست انداز سے نہیں ہو رہی ہے لیکن میرے خیال میں صحیح پڑھ رہی ہے یہ دعا کس وقت کی ہے بھائی کسی کو مسکراتے دیکھتے وقت کی جاؤ مسکرا رہا ہو تو اس کو دیکھ کر آپ پڑھ لیجئے ادھک اللہ سن کا کیا پڑھنا ہے جی اچھا بعض بچے ہوتے ہیں وہ منہ کھول کر منہ کھول کر زور زور سے جو ہستے ہیں اچھا جب مسکراتے ہیں تو مسکرانے میں دانت نظر آ جاتے ہیں کیا ہوتا ہے مسکرا کے دکھائیے دیکھیں کون کو اچھا مسکرا رہا ہے کس کی مسکراہٹ اچھی ہے ارے کتنی پیاری مسکرا رہی ہے ہماری مدنی منی اور آپ آپ دکھائیے ارے جی آپ بھی ماشاء اللہ آپ کی مسکراہٹ بھی بہت اچھی ہے جی حامد بھائی بھی اچھے انداز سے مسکرا رہے ہیں جی تو ہمیں کیا پڑنا ہے کسی کو مسکراتا دیکھتے وقت اچھا بعد ایسے مسکراتے ایسے ہستے کہ ان کی آواز نکلتی ہے کیا ہوتا ہے آواز نکلتی ہے دیکھا آپ نے ایسا دیکھا ہے نا کہ جب وہ ہنستے تو ان کی آواز نکلتی ہے تو ہنستے وقت آواز نہیں نکلنا چاہیے اور بانس تو اتنے بڑے نادان ہوتے ہیں کہ وہ مسجد میں ہنستے ہیں یاد رکھے مسجد میں ہنسنا جو ہے قبر میں اندھیرا لاتا ہے تو مسجد میں تو بالکل بھی نہیں ہنسنا چاہیے اور ہنسنے سے بچنا چاہیے مسکرائیے کیونکہ مسکرانا سنت ہے تو آج ہم نے آپ کو مسکراتا دیکھتے وقت کی دعا یاد کروائی اس حوالے سے مدنی پھول دیے اور آج آپ کو اپنا سبق تو یاد ہے نا علیف سے علی سے, سے کس کا نام آتا ہے اللہ, اللہ علی سے ہمارے پیارے پیارے اللہ زبجل کا نام آتا ہے تو آئیے لفظ اللہ کے نام میں رنگ بھرتے ہیں پیارے مدنی منو اور مدنی مننیوں۔ ابھی آپ کو اسکرین پر کون سا لفظ نظر آ رہا ہے اب ہم اس اللہ کے نام کو یہاں لے جاتے ہیں اب آپ کو اسکرین پر ایک اور لفظ اللہ نظر آئے گا اور ہم نے اس اللہ سفجل کے نام میں اسی طرح کا رنگ بھرنا ہے اب آپ کو مختلف رنگ نظر آئیں گے کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس اللہ اللہجل کے نام میں کون سا رنگ ہے ہرا اور اب ہم اسی طرح کا ہرا رنگ دوسرے لفظ اللہ ازوجل میں بھرنا ہے اب بتائیے یہ کون سا رنگ ہے سفید یہ, کالا یہ نارنجی اور یہ نیلا یہ لائل اور آخر میں ہرا اور یہ ہرا رنگ اس اللہ ازا وجل کے نام میں بھرنا ہے ما شاہ اللہ از وجل آئیے اب رنگ بھرتے ہیں بتائیے اب دونوں لفظ اللہ کے نام میں ایک ہی طرح کا رنگ ہے اور یاد ہے نا الف سے آتا ہے اللہ معاشا اللہ جزاک اللہ ہوں خیرا تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں آج ہم نے آپ کو حرف الف کے بارے میں معلومات فراہم کی آئندہ سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے با کے بارے میں تو کل کا سلسلہ بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے انشاءاللہ عزوجل اللہ ازل کے خلاف جنگ جاری رہے گی جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل اللہ